اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فان ما ياتينكم مني هدى من فمن اتبع هداي فان ما ياتينكم مني هدى فمن هداي فلا يضل ولا يشقى اس اللہ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ تمہارے باز باز کے دشمن ہیں پھر جب تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشکت میں پڑے گا وَمَنْ اَعْرَضَ عَن ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَاً جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو بلا شبہ اس کے لیے گزران تنگ ہوگا اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے ربی لی ما اعمی وقد كنت بصیرا وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا كذلك أتتك وكذلك اليوم ارشاد ہوگا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو, تو نے وہ بھلا دیں اور اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا وكذلك اور جو حد سے بڑھ گیا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا ہم اس کو اسی طرح سزا دیں گے اور یقینا آخرت کا عذاب شدید تر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ افل میہدینہم کم اهلکنا قمنہم من القرون کم اهلکنا قبلہم من القرون يمشون فی مساکنہم اِنَّ آیات کیا پھر اس چیز نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جن کے مساکن مطلب بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں بے شک اس میں البتہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں سَبَقُتْ لِزَامًا وَأَجَلٌ <مُسَمَّا> اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور میاد مقرر بھی نہ ہوتی تو انہیں عذاب چمٹ کے رہتا لہذا جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے اور طلوع شمس سے پہلے اور طلوع شمس سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصبیح کیجیے اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی تصبیح کیجیے اور دن کے دونوں حصوں میں بھی تاکہ آپ راضی ہو جائیں چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس تنگی سے بعض نے عذاب قبر اور بعض نے وہ قرق و اضطراب بے چینی اور بے کلی مراد لی ہے جس میں اللہ کی یاد سے غافل بڑے بڑے دولت مند مبتلا رہتے ہیں پھر اس سے مرادفل واقع آنکھوں سے اندھا ہونا ہے جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے بصیرت سے محرومی مراد ہے یعنی وہاں اس کو کوئی ایسی دلیل نہیں سوجھے گی جسے پیش کر کے وہ عذاب سے چھوٹ سکیں لیکن پہلی بات راجہ ہے پھر یعنی یہ مقصبین اور مشرقین مکہ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں یعنی مکذبین اور مشرقین مکہ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں جن کے یہ جانشین ہیں اور ان کی رہائش گاہوں سے گزر کر آتے جاتے ہیں انہیں ہم اسی تكذیم کی وجہ سے ہلاک کر چکے ہیں جن کے برتناك انجام میں اہل عقل و دانش کے لیے بڑی نشانیاں ہیں لیکن یہ اہل مکہ ان سے آنکھیں بند کیے ہوئے انہی کی روش اپنائے ہوئے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ وہ اتمام حجت کے بغیر اور اس مدت کے آنے سے پہلے جو وہ مہلت کے لیے کسی قوم کو عطا فرماتا ہے کسی کو ہلاک نہیں کرتا تو فوراً انہیں عذاب الہی آ چمٹتا اور یہ ہلاکت سے دو چار ہو چکے ہوتے مطلب یہ ہے کہ تکذیب رسالت کے باوجود اگر ان پر اب تک عذاب نہیں آیا تو یہ نہ سمجھے کہ آئندہ بھی نہیں آئے گا بلکہ ابھی ان کو اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے جیسا کہ وہ ہر قوم کو دیتا ہے مہلت عمل ختم ہو جانے کے بعد ان کو عذاب الہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا پھر بعض مفسرین کے نزدیک تصبیح سے مراد نماز ہے اور وہ اس سے پانچ نمازیں مراد لیتے ہیں طلئے شمس سے قبل فجر غروب سے قبل اثر رات کی گھڑیوں سے مغرب و عشاء اور اطراف نہار سے ظہر کی نماز مراد ہے کیونکہ ظہر کا وقت نہار اول کا طرف آخر اور نہار آخر کا طرف اول ہے اور بعض کے نزدیک نوقات میں ویسے ہی اللہ کی تسبیح و تحمید مراد ہے جس میں نماز تلاوت ذکر اذکار دعا و مناجات اور نوافل سب داخل ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ ان مشرقین کی تقزیب سے بد دل نہ ہوں اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کی گرفت فرما لے گا پھر یہ متعلق ہے فسبح سے یعنی اوقات میں تسبیح کریں یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ کے ہاں آپ کو وہ مقام و درجہ حاصل ہو جائے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّن اور اے نبی ان چیزوں کی طرف آپ اپنی نگاہیں نہ اٹھائیں جو چیزیں زندگانی زندگانی دنیا کی آرائش کی ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں ان کے ذریعے سے آزمائیں اور آپ کے رب کا رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے اور اپنے اہل و ایال کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر قائم رہیے ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں اور بہترین انجام تو اہل تقویٰ کے لئے ہیں وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِينَا بِآیَةٍ مِّن رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى اور انہوں نے کہا وہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی وَلَوْ أَنْ اور اگر بلا شبہ ہم انہیں اس رسول سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ لوگ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم زلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کرتے آپ <تصفيق> کہہ دیجئے ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے لہذا تم بھی انتظار کرو تم جلد ہی جان لو گے کہ راہ راست والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل سورہ آل عالمران آیت نمبر 196 اور 197 سو اور سورہ ہجر آیت نمبر 87 اور 88 اور سورہ کف آیت نمبر 7 وغیرہ میں بیان ہوا ہے پھر اس سے مراد آخرت کا عجر و ثواب ہے جو دنیا کے مال و اسباب سے بہتر بھی ہے اور اس کے مقابلے میں باقی رہنے والا بھی حدیث الا میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا کہ آپ ایک کھری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور بے سر و سامانی کا یہ عالم کہ گھر میں چمڑے کی دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا بات ہے روتے کیوں ہو عرض کیا اے اللہ کے رسول قیاسر وہ کس کس طرح آرام و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کا باوجود اس بات کے کہ آپ افضل الخلق ہیں یہ حال ہے فرمایا عمر کیا تم اب تک شک میں ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آرام کی چیزیں دنیا میں ہی دے دی گئی ہیں یعنی آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا بحوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر 4913 وہ صحیح مسلم حدیث نمبر چودہ پھر اس خطاب میں ساری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتا رہے پھر یعنی ان کی خواہش کے مطابق نشانی جیسے سمود کے لیے اونٹنی ظاہر کی گئی تھی پھر ان سے مراد تورات انجین اور زبور وغیرہ ہیں یعنی کیا ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود نہیں ہیں جن سے ان کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے یا یہ مطلب ہے کہ کیا ان کے پاس پچھلی قوموں کے یہ حالات نہیں پہنچے کہ انہوں نے جب اپنی حسب خواہش موجزے کا مطالبہ کیا اور وہ انہیں دکھایا گیا لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تو انہیں ہلاک کر دیا گیا پھر مراد آخر الزبا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر یعنی مسلمان اور کافر دونوں اس انتظار میں ہیں کہ دیکھو کفر غالب رہتا ہے یا اسلام غالب آتا ہے پھر اس کا علم تمہیں اس سے ہو جائے گا کہ اللہ کی مدد سے کامیاب اور سرخرو کون ہوتا ہے چنانچہ یہ کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئی جس سے واضح ہو گیا کہ اسلام ہی سیدھا رستہ اور اس کے حاملین ہی ہدایت یافتہ ہیں <تصفح> پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ انبیاء تو یہاں تک سامینے کرام ختم ہوتی ہے سر تہا اور آغاز ہوتا ہے سر انبیاء کا سر انبیاء ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں ایک سو ہیں سات تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اقترب لنناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے جبکہ وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جو بھی نئی نصیحت آتی ہے اسی وہ کھیلتے کودتے مطلب ہسی مزاق ہی میں سنتے ہیں لَا هِيَتَن قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُ النَّجُوَ الَّذِينَ ظَلَمُوهَا هذا إِلَّا بَشَعُمْ مِثْلُكُمْ اَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبِصِرُونَ ان کے دل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چپ کے چپ کے مشورہ کیا کہ یہ رسول تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے کیا پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں پھنستے ہو کیا پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں پھنستے ہويم اس رسول نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے فَلْقَانُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرُونَ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِنَ الْأَوَّلُونَ بلکہ انہوں نے کہا یہ پراغندہ خواب ہیں بلکہ اس نے جھوٹ گھڑ لیا ہے بلکہ وہ شاعر ہے لہٰذا اسے ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لانی چاہیے جیسے پہلے رسول بھیجے گئے تھے مَا آمَلَتْ قَبْلَهُم مِّن قَضْيَةٍ أَحْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے حلاق کیا ایمان نہیں لائی تھی کیا پھر یہ ایمان لائیں گے اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے ان کی طرف ہم وہی کرتے تھے چنانچہ اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل ذکر مطلب اہل کتاب سے پوچھ لو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف وقت حساب سے مراد قیامت ہے جو ہر گھڑی قریب سے قریب تر ہو رہی ہے اور ہر وہ چیز جو آنے والی ہے قریب ہے اور ہر انسان کی موت بجائے خود اس کے لیے قیامت ہے علاوہ از این گزرے ہوئے زمانے کے لحاظ سے بھی قیامت قریب ہے کیونکہ جتنا زمانہ گزر چکا ہے باقی رہ جانے والا زمانہ اس سے کم ہے پھر یعنی اس کی تیاری سے غافل دنیا کی زینتوں میں گم اور ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہیں پھر یعنی قرآن جو وقتاً فوقتاً حزبِ حالات و ضروریات نیا نیا اترتا رہتا ہے وہ اگرچہ انہی کی نصیحت کے لیے اترتا ہے لیکن وہ اس سے کھیل اور استحصال کرتے ہوئے سنتے ہیں یعنی اس میں تدبر غور و فکر نہیں کرتے پھر یعنی نبی کا بشر ہونا ان کے لیے ناقابل قبول ہے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ تو جادوگر ہے تم اس کے جادو میں دیکھتے بھالتے کیوں پھنستے ہو پھر وہ تمام بندوں کی باتیں سنتا ہے اور سب کے اعمال سے واقف ہے تم جو تم جو جھوٹ بکتے ہو اس، اسے سن رہا ہے اور میری سچائی کو اور جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں اس کی حقیقت کو خوب جانتا ہے پھر ان سرگوشی کرنے والے ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کہا کہ یہ قرآن تو پریشان خواب کی طرح پراگندہ افکار کا مجموعہ بلکہ اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے بلکہ یہ شاعر ہے اور یہ قرآن کتاب ہدایت نہیں شاعری ہے یعنی کسی ایک بات پر ان کو قرار نہیں ہے ہر روز ایک نیا پینترا بدلتے اور نئی سی نئی الزام تراشی کرتے ہیں پھر یعنی جس طرح سمود کے لیے اونٹنی موس علیہ السلام کے لیے عصا اور ید بیضا وغیرہ پھر یعنی ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے ہلاک کیں یہ نہیں ہوا کہ ان کے ان کی حسب خواہش مجزہ دکھلانے پر وہ ایمان لے آئی ہوں بلکہ مجزہ دیکھ لینے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں جس کے نتیجے میں ہلاکت ان کا مقدر بنی تو کیا اگر اہل مکہ کو ان کی خواہش کے مطابق کوئی نشانی دکھلا دی جائے تو ایمان لے آئیں گے نہیں ہرگز نہیں یہ بھی تکذیب و اینات کے راستے پر ہی بدستور گامزن رہیں گے بدستور گامزن رہیں گے آیت میں قر یتین بستی سے مراد اہل القریا بستی کے باشندے ہیں پھر یہ ان کا رد ہے جو کہتے تھے کہ یہ تو تمہاری طرح بشر ہے فرمایا آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے گئے بھیجے گئے ہیں وہ مرد ہی تھے اس سے معلوم ہوا کہ فریض رسالت مردوں کے ساتھ ہی خاص رہا ہے پھر اہل ذكری اہل علم سے مراد اہل کتاب ہیں جو سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے ان سے پوچھ لو کہ پچھلے انبیاء جو جو ہو گزرے ہیں وہ انسان تھے یا غیر انسان وہ تمہیں بتلائیں گے کہ تمام انبیاء انسان ہی تھے اس سے بعض حضرات تقلید کا اس بات کرتے ہیں جو غلط ہے تقلید یہ ہے کہ ایک معین شخص اور اس کی طرف منصوب ایک معین فقہ کو مرجے بنایا جائے اور اسی پر عمل کیا جائے دوسرا یہ کہ بغیر دلیل کے اس کی بات کو تسلیم کیا جائے جب کہ آیت میں اہل ذکر سے مراد اہل و ذکر سے مراد کوئی متعین شخص نہیں ہے بلکہ ہر وہ عالم ہے جو تورات و انجین کا علم رکھتا تھا اس سے تقلید شخص یا تقلید مطلق کا اس بات ہوتا ہے یا ان کی نفی اس میں تو علماء کی طرف رجوع کرنے کی تاکید ہے جو عوام کے لیے نا ہے جس سے کسی کو مجال انکار نہیں ہے نہ کہ کسی ایک ہی شخصیت کا دامن پکڑ لینا کا حکم علاوہ ازیں طورات و انجین منصوص کتابیں تھیں یا انسانی یا انسانوں کی خود ساختہ فکیں اگر وہ آسمانی کتابیں تھیں تو مطلب یہ ہوا کہ علما کے ذریعے سے نصوص شریعت معلوم کرے جو آیت کا صحیح مفہوم ہے اور اگر وہ کسی ایک شخص یا ایک استاذ اور اس کے شاگردوں کے اقوال کا مجموعہ تھی تو پھر یقیناً فکی تقلید کا جواز اس آیت سے نکل آتا ہے لیکن کیا وہ آسمانی کتابیں واقعی آرا اور رجال کا مجموعہ ہی تھیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلناهم جسدا لا الطعام وما كانوا خالدين اور ہم نے ان نبیوں کو اور ہم نے ان نبیوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے ثم صدقناهم الوعد پھر ہم نے رسولوں سے وعدہ سچا کر دکھایا چنانچہ ہم نے ان کو اور جسے ہم نے چاہا نجات دی اور ہم نے حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا پھر تم کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے قسم نیتھی قومن قسوم نیتنگ بعدها اے آخرين, اخرين اور ہم نے کتنی ہی بستیاں تہس نہس کر دیں جو ظالم تھے اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھا کھڑی مطلب پیدا کی رمسن پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی اہٹ کو محسوس کیا تو وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے لَا تَرْكُدُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا اُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ان سے کہا گیا مت بھاگو اور لوٹ جاؤ جہاں تمہیں سامانے عیش و عشرت دیا گیا تھا اور اپنے مکانات و محلات کی طرف تاکہ تم سے سوال کیا جائے قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وہ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی بے شک ہم ہی ظالم تھے فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ پھر یہی رہی ان کی پکار حتیٰ کہ ہم انہیں کٹے ہوئے اور بجھے ہوئے بنا دیا وما خلقنا السماء والاضوا وما بينهما لاعبين اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے کھیل تماشا کرتے ہوئے پیدا نہیں کیا لو اردنا ان اتخذ لهوا ان اتخذناه ملدا ان كنا فاعلين اگر ہم یوں ہی کھیل بنانا چاہتے تو اپنے پاس ہی سے اسے بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ امبیا علیہ السلام کی بشریت ہی کی دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور وہ وفات بھی پاتے تھے اگر وہ بشر نہ ہوتے تو ان چیزوں میں ان کا معاملہ دوسرے انسانوں سے مختلف ہوتا اس مضمون کی مزید وضاحت کے لیے دیکھیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر پچانوے اور سورہ کاف آیت نمبر ایک سو دس پھر یعنی وعدے کے مطابق نبیوں کو اور اہل ایمان کو نجات عطا کی اور حد سے تجاوز کرنے والے یعنی کفار و مشرقین کو ہم نے ہلاک کر دیا پھر اوسم نہ کے معنی ہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دینا اور کم سغہ تکسیر ہے یعنی کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا قوم نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی سن بنی اسرائیل نمبر سترہ پھر احساس کی معنی ہے ہواس کے ذریعے سے ادراک کر لینا یعنی جب انہوں نے عذاب یا اس کے آثار کو آتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ لیا یا کڑک گرج کی آواز سن کر معلوم کر لیا تو اس سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے رق کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی گھوڑے وغیرہ پر بیٹھ کر اس کو دوڑانے کے لیے ایڑ لگائے یہی سے یہ بھاگنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا پھر یہ فرشتوں نے یا مومنوں نے اس تہذا کے طور پر کہا پھر یعنی جو نعمتیں اور آسائشیں تمہیں حاصل تھیں جو تمہارے کفر اور سرکشی کا باعث تھیں اور وہ مکانات جن میں تم رہتے تھے اور جن کی خوبصورتی اور پائیداری پر فخر کرتے تھے ان کی طرف پلٹو پھر اور عذاب کے بعد تمہارا حال احوال تو پوچھ لیا جائے کہ تم پر یہ کیا بھی تھی کس طرح بھی تھی اور کیوں بھی تھی یہ سوال بطور طنز اور استحضاء کے ہیں ورنہ ہلاکت کے شکنجے میں کسے جانے کے بعد وہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہی کب رہتے تھے پھر یعنی جب تک زندگی کے آثار ان کے اندر ہے جب تک زندگی کے آثار ان کے اندر رہے وہ اعتراف ظلم کرتے رہے پھر حسوئی دن کٹی ہوئی کھیتی کو اور خمود آگ کے بجھ جانے کو کہتے ہیں یعنی بلاخر وہ کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح راکھ کا ڈھیر ہو گئی کوئی تاب و توانائی اور حص و حرکت ان کے اندر نہ رہی پھر بلکہ اس کے کئی مقاصد اور حکمتیں ہیں مثلا بندے میرا ذکر و شکر کریں نیکوں کو نیکیوں کی جزا اور بدوں کو بدیوں کی سزا دی جائے وغیرہ پھر یعنی اپنے پاس ہی سے کچھ چیزیں کھیل کے لیے بنا لیتے اور اپنا شوق پورا کر لیتے اتنی لمبی چوڑی کائنات بنانے کی اور پھر اس میں زیروح اور ذی زی شعور مخلوق بنانے کی کیا ضرورت تھی اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے عربی اسلوب کے اعتبار سے یہ زیادہ صحیح ہے یہ نسبت اس ترجمے کے یہ نسبت اس ترجمے کے کہ ہم کرنے والے ہی نہیں بہوال فتح القدیر